بس اللہ ورحمۃ اللہ صحمد والم محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مطلب مسئلہ موجود تمام خبران کی شہمت نئی بار سلامت کہتے ہیں جو ہے سلسلے درس شیر اللہ وسل درست باب زکوٰۃ درخت نمبر گیارہ پیج نمبر ایک سو چھ سے آپ لوگوں کو زکوٰوٰۃ درخت دے رہا ہوں اور اس میں مادنیات پر زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کے حوالے سے بحث ہے تو مادنیات کے حوالے فرماتے ہیں امن مادنیات فار مادنیات, مادنیات میں ہاں جیسے جن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے فضب ولفی ذتو سونا اور چاندی ہے کماتے ہیں ولّہ زکات فیمہ ان دونوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے مگر باد النصاب ایک تو ایک نصاب کو محسوس مقدار ہے معین مقدار ہے وہ ہم پہنچنا جیسے بتا رہے ہیں سونے میں جو ہے بیس دینار آپ کے پاس ہو اور سال گزر جائے یہ اس کا نصاب ہے سال آپ کے پاس پڑا رہے تو ایک تو نصاب بیس دینار کو پہنچ چاندی میں دو سو دیرہ دوسری شرط کیا ہے ایک تو بعد نصاب میں وہ حولا الہول سال گزرنا ہولان گزر جائے نا ہول سال اور سال گزر جائے یعنی آپ کے پاس وہ مال وہ بیس دینار سونے چاندی چان جی کا اور یہ درہم جو ہے دو سو دن سونے کا جو ہے ہنج چاندی جی کا آپ کے پاس ہے رہے اور سال گزر جائے, جائے تو اس پر آپ کو جو ہے ڈھائی فیصد کے حساب سے زکا نکالنا واجب ہے تو سونے کے بارے میں شخصیت آپ اس کے نصاب بتائیں لیکن یہ کہ سونا میں جو نصاب ہے وہ دو شخصیت زکاۃ ایک تو نصاب پر پہنچنا مقدم معین مقدار, مقدار, مقدار کو دوسرا سال گزرنا بھی آپ کے پاس شرط ہے صرف پیسہ میں آئیں تو اس وقت زکوٰۃ دینا واجب نہیں وہ پیسہ آپ کے پاس سال سال بھر رہے ایک سال پورا رہے تو پھر آپ پر زکوۃ واضح ہوگا تو آپ میں تو اس سال سے میرا طالبہ اسلامی مہینہ ہے ہاں جی اسلامی مہینہ ہے چند کمری لحاظ سے وہ میں یاد ہے چونکہ اسلام میں تمام احکامات اسی کے مطابق ہیں تو آپ مذہب و بار سونا فنصاب ہو سونے کے نصاب کیا یہ کہ یہ اب لوگ دینارن یہ کہ آپ کے سونے کا جو ہے تعداد جو ہے چکہ جو ہے وہ بیس دینار کو پہنچے آپ کے پاس بیس دینار سونا ہو اور سال گزر جائے تو اس پر آپ کو زکات دینا واجب ہے فیضہ بالا کا علاحا زلقادری جب آپ کے پاس سونے کی جو ہے دینار کی تعداد اس مقدار کے پہنچائیں بھی دینار اور وہ حال عالیہ اور اسی پر سال گزر جائے مقدار سال جس بھی جن کو سال گزر جائے تو وہ جب تو واجب ہے اس میں آپ کے لیے روپ العشر رب العشر عشر جو ہے دس میں سے ایک کو عشر بولتے ہیں روب الوشد یعنی ہر دس پہ چونّی یعنی کا چوتھائی ہر دس درہم پہ ایک درہم کا چوتھائی حصہ تو ہر دس دینار پہ ایک دینار کا چوتھائی حصہ تو آپ کے پاس 20 دینار ہے دینار ایک، تو ایک ہر دینار بیس کا چوتھائی یعنی ایک کا چوتھائی حصہ تو آپ کے پاس آپ کا سیٹ ہر کا ہاں جی بیس پیسہ دینار کا بیس پیسہ ایک چوتھائی حصہ تو لہٰذا آدھا بن جائے گا ہاں جی روپ لوشر ہوگا یعنی دس پہ ایک چونی کا چوتھا حصہ یعنی دس روپ لوشر یعنی دس پہ ایک ایک کو پھر چار حصہ کریں تو اس کا چوتھا یعنی یہ سمجھو دس درہم ہم پہ ایک درہم کا چوتھا حصہ زکوٰۃ واجب ہے ہاں جی تو اس حساب سے آپ دس دینار سوری دس دینار پہ اس حساب سے درہم میں بھی یہی حکومت ہے تو یہاں پر مجموعی طور پر کیا ہو جائے گا لباون سو دینار آدھا دینار ہو جائے گا کیوں آپ کے پاس 20 ہے تو جو ہے ایک دس پہ چونی دوسرے دس پہ چونی ہاں جی تو دو چونی جمع ہو گیا تو آپ کو جو ہے بیس ہو گیا ہاں جی تو دو چونی جمع ہو گیا آدھا ہو گیا ابھی جی ایک دن ہم کو ایک دینار بھی پورا نہیں ایک دینار کا آدھا تو 20 دینار آپ کے پاس جاتا جمع ہو جائے تو آدھا دینار آپ نے ذکا دینا ہے جیسے میں نے سو پیسے میں ایک روپیہ ہے تو یوں سمجھے ایک دینار کا پچاس پیسہ آپ دے رہے ہیں اس کا آدھا دے رہے ہیں تو دینار کے پیسے کا بھی ہم بتا رہے ہیں قیرات بتا رہے ہیں کافی ایک کے ساتھ کافی رے آلفت قیرات ایک دینار میں بیس خیرات آتے ہیں اس کا پیسہ ہاں تو اس حساب سے آپ نے نکالا تو یہ بیس دینار جو ہے اگر ہم ادھر چاہیں اچھا اس میں لے کے آ جائیں ہمارے تولے میں تو یہ بیس دینار بن جاتا ہے آپ کا ساڑھے سات تولہ سونا بن جاتا ہے بیس دینار جو ہے تولے میں لے کے آئیں تو ساڑھے سات تولا دینار بن جاتا ہے یعنی ساڑھے سات تولا جو ہے سونا بن جاتا ہے ایک دینار جو ہے جو حساب کا ترقی یہی ہے ایک دینار جو ہے ایک مشقال ہے وزن کے لحاظ سے ٹھیک ہے ایک دینار ایک مشقال اگر آپ لوگ ضرور لگائیں تو آپ کا حساب نکل آئے گا ایک دینار ایک مسقال تو بیس دینار بیس مسکال ہو جائے گا اور ایک مسقال کا وزن چھتیس رتی ہے ٹھیک ہے ایک مسکال کا وزن تو آپ بیس دربے چھتیس کرو بیس کو چھتیس سے ملٹی ملٹیپلائی کرو تو جو جاب آئے گا تو وہ آگے رتی میں آ جائے گا رتی میں آئے گا رتی کو معاشرے میں تبدیل کرنے کے لیے تولہ تک پہنچانے کے لیے رتی کو ماشے میں تبدیل کریں گے آٹھ سے ڈیوائیڈ کرو کیونکہ آٹھ رتی ایک ماشے یہ میں نکال کے درس میں آپ لوگوں کو بتایا تھا وہ فارمولہ لکھوایا تھا تو آر رتی ایک ماشا ہے پھر ماشے میں آ جائے گی پھر اس کو بارہ سے تقسیم کرو کیونکہ بارہ ماشے ایک تولہ ہے تو بارہ سے ڈیوائیڈ کریں گے تقسیم کریں گے تو آپ کو ساڑھے سات سات اشاریہ پانچ سات پوائنٹ پانچ جو ہے یہ آپ کو جو سونا بن جائے گا تو ساڑھے سات تولہ سونا بن جائے گا یہ اس کو تاسم کر کے نکالنا چاہیں تو یہ بن جائے گا دھر کا یہ ہے تو وہ اب تو ساڑھے سات تولا چونا جو ہے اس کی وزن کریں تو یہ بن جائے گا تو ورنس تو اس پر آپ نے جو ہے ساڑھے سات تولہ دونوں پہ اور وہ تولے میں دینا چاہیں تو اسے کہا اسی حساب سے حساب نکالیں ورنہ اس کو روپوں میں بھی آپ نکال سکتے ہیں نکال دینا ہے زکوٰۃ سونے چین جی دونوں میں چالیس فیصد یعنی ہر چالیس پل ایک کے حساب سے ہے ہر دس پہ چوڑنی تو ہر چالیس پہ ایک, ایک ایک دینار کا حساب بنتا ہے تو اسے یہاں فرماتے ہیں آپ کے بیس پر جو ہے رق و روش اور دس کا ایک بڑے چار حصہ یعنی دس دینار ہر دس دینار پہ ایک دینار کا چوتھا حساب نے زکوٰۃ دینا ہے تو لہٰذا آپ کے پاس کل بیس دینار ہے لہٰذا یہ آپ کا نے بیس دینار پہ جو زکوٰۃ نکالنا ہے وہ کتنا نکالنے واب نصف دینار آدھا دینار آپ نے زکوٰۃ نکالنا ہے ایک دینار بھی پورا نہیں اب آگے فرمت زکوۃ کا پہلا نصاب تو بیس دینار ہوگا بیس دینار جو ہے ہاں جی وجن ملائیں تو سر سات تولا سونا بن جاتا ہے تو بیس دینار جو ہے آپ کے پاس سال بھر گزر رہا تو اس پر آپ کو آدھا دینار آپ نے زکا دینا ہے اب ہی مزاد عالیہ اس آدھا دینار اب آگے دوسرا نصاب کیا ہے اور مد اگر آپ کے پاس بائیس دینار ہے تیئیس ہے ہاں جی اکیس ہے تو کیا اس ایک دینار پر بھی زکا دے کر مت نا اس میں وہی آدھا دینار دیتے رہیں گے بیس پر بھی وہی آدھا دے گا یہ پہلا نصاب ہے اکیس پر بھی آدھا دے گا بائیس پر بھی عادت دے گا تیئیس پر بھی عدا دے, دے گا جب چوبیس دینار پورا ہو جائیں تو پھر دوسرا نصاب آ جائے گا یہ فرماتے وفی مزاد عالیہ اس بیس دینار پر جو اضافہ ہوگا بعد نصاب بیس دینار پہنچنے کے بعد پھفی کل ارباتی دنانیرا پھر اس کا بعد فرماتے ہر چار دینار پہ ہر چار دینار کے اضافہ ہونے پہ یہ جی وہ دو قیرات آپ کو دکھا دینا ہے. قیرات جو ہے وہی جو ہے دینار کا پیسہ ہے سمجھو یعنی ایک دینار میں بیس قیرات ہوتے ہیں یعنی ایک دینار کا پیسہ ایک دینار میں بیس قیرات ہوتے ہیں تو یہاں فرماتے ہیں ہر چار دینار پہ دو قیرات ہے. یعنی دینار کا دو پیسہ دو پیسہ بن جائے گا دینار کے لحاظ سے دینار کا دو پیسہ دو قیر یعنی دو پیسہ دینار کا کیونکہ کے پاس جو ہیں کل چار آپ کے پاس ہیں چار دینار ہے چار دینار پیسوں میں لیں تو آپ کے پاس چار دینار جو ہر ہر دینار بیس تو اسی قید بن جائے گا ٹھیک <coughs> تو ہے تو ہر 40 پہ ایک قرعت ہے ہر چالیس پہ ایک تو آپ کے پاس 40 کا دو سیٹ ہے ہے تو دو قیرعت ہو گئی وہ اسی حساب سے ہوا تو یہاں فرمائے پھر ففیقل یا بات دینان ہر چار دینار پہ یہ جف کہہ رہتا ہے دو کیرات آپ کو ذکا دینے اس کے بعد یعنی اگر آپ کے پاس فرض کرو ابھی ہاں جی چوبیس دینار اگر آپ کے پاس ہے تو آپ نے آدھا دینار اور اس کا دو پیسہ اور اضافہ کرنا ہے آدھا دینار اور دو پیسہ اور اضافہ کرنا ہے آدھا دینار جو ہے دس پیسہ بن جاتے ہیں بیس دس قید بن جاتا ہے تو ابھی یہ دو قیرعت اور ایزا ہو جائے گا تو بارہ قیرات بن جائے گا چوبیس سے بارہ کیرات ابھی ایک دنر نہیں ہوا پیسہ نہیں چونکہ دن ایک دنر میں بیس قیرات ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی بارہ کی تو ہو جائے گا تو یہی تو یہ حساب کے آنے رق الوشرے یہ بھی قیرات کا حساب بھی وہی ہر ہے رق الوشرے ہر دس پہ چونی ہیں ہاں تو ہر دس قیرات یوں ہوگی دس کی رات پہ ایک قرات کو چار حصہ کر کے اس میں سے ایک حصہ آپ کو زکوۃ میں دینا ہے پاک بچوں کی دو چالیس ہے ہر چالیس پہ ایک قرآد اس لیے سے دو قرآ ہو گیا ہاں جی تو یہاں پہ مطلب وہی آنے رق الوشرے رق الوشر ہاں جی سونے میں بھی چاندی میں بھی رق الوشر یہ رقل میں وہی ڈھائی فیصد بنتا ہے رق الوشن دس پہ ہر دس پہ چونی کا بنتا ہے آنجی, تو اس لحاظ سے جو ہے اگر روپئے ملیں تو وہی ڈھائی فیصد بن جاتا ہے مثلاً سو ہی, آنجی, ایک چالیس پہ ایک دوسرے چالیس پہ ایک تو اسی ہو گیا باقی بیس پہ آدھا تو ڈھائی ہو گیا تو یہ ڈھائی فیصد کو شر سے تعبیر کرتے ہیں عربی میں ولا یا جو شیون ہاں جی آگے فرماتے ہیں کہ وہ عاجب نہیں کچھ بھی مانناقا سا اناتین اگر چار سے کم زیادہ ہو جائے مگر پچھلے سال آپ کے پاس بیس سال بیس دینار تھا اس پر آپ نے زکا نکالا دوسرے سال آپ کے پاس جو ہے تیئیس راحت بائیس اکیس بائیس تیئیس تو اس اکیس بائی تیس تک کو پھر وہی آدھا دینار دیں گے لیکن اگر چوبیس آپ کے پاس ہو گیا تو دو کی اور اضافہ ہو جائے گا تو پچھلے سال آپ دس کی دے رہے تھے آدھا دینا وہی دس کی بنتا ہے اب اس سال دو کی اور اضافہ ہو جائے گا پچھلے والے زکوٰۃ پہ کیونکہ زیادہ ہو گیا اور اگر دس بیس دینار سے نا ایک کی بھی کم ہو جائے یعنی ایک کی بھی کم ہو جائے تو آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے بیس دینار پورا ہو کے سال بھر رہنا ضروری ہے اس پر ایک پیسہ بھی کم ہو جائے چار سونے کا اس پر پھر آپ زکوۃ ہی واجب نہیں لیکن 20 دینار پورا ہے تو آئندہ سال بھی آپ کو دینا پڑے گا ہر سال جب تک 20 دینار آپ کے پاس ہے ہر سال دینا پڑے گا 20 دینار ہے اس سے زیادہ 20 دینار سے نیچے ایک پیسہ بھی نیچے آ گیا تو آپ پر پھر اس سال کا زکوٰۃ واجب ہے نہیں ہے کیونکہ پہلا اسٹیپ زکوٰۃ واجب ہونے کا 20 دینار ہے جو کہ متوازن ساڑھے سات سا چاندی بن جاتا ہے ہاں جی تو یہ آپ کو سونے کے زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کے حوالے سے بیان فرمایا خرص علیہ رحمٰن کہ سونے کے زکوٰۃ جو ہے اس میں بیس دینار آپ کے پاس ہو اور اس پر سال گزر جائیں تو آپ نے اس پہ آدھا دینار زکوٰۃ دینا ہے کیونکہ بیس ہے لہٰذا بیس کا آدھا ہو جائے گا اگر چالیس تک پہنچ جائیں تو پھر ایک دینار آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگا لیکن پہلا نصاب بیس دینار ہے ایک تو یہ نقطہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھنا سونے میں بیس دینار پر زکوٰۃ واجب ہے چاندی پہ آئے پہ آئے گا 200 دینار 200 سو دیرہم پہ زکوٰۃ واجب ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علام کے دور میں فقے میں آگے بابل کے وغیرہ میں بھی یہ بات بیان فرمایا ہے کہ پہ رسول اللہ کے دور میں ایک ایک دینار مساوی دس درہم تھا ایک دینار کی مالیت اور دس درحم کی مالیت برابر تھی سونے کا ایک سکہ جو ہے چاندی کا دس سکہ مالیت میں برابر تھا مثلاً ایک بے فرض کر ایک موبائل اگر ایک دینار میں آتا ہے تو اس کی مطالعے میں آپ کی مرضی ہے ایک دینار دے دیں یا دس درہم دے دیں ان دونوں کی مالیت اس حساب سے برابر تھی اس لیے شاید نے سونے میں بیس دینار اور چاندی میں دو سو درہم کہا ہے کیونکہ درہم سونے کے چاندی کے پیسے کو بولتے ہیں دینار سونے کے سکے کو بولتے ہیں دونوں سکہ ہیں ہاں جی سکّے کی شکل میں سے زکوٰۃ واجب ہوتا ہے اور اگر معدنیات جو ہے نا سونا چاندی کی معدنیات ہو ابھی آپ نے کہاں سے نکالا ہے سکے کی صورت میں نہیں ہے تو اس پر جو پھر جو ہے خومس واجب ہو جاتی ہے پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے معدنیات کی سلم ابھی آپ نے سونا نکالا وہ شکل میں وہ بلاک کی شکل میں ہے یا کسی اور شکل میں ہے تو اس پر پھر خومس واجب ہو جاتی ہے ابھی بعد میں خوم اس کے بعد میں آ جائے گا ہاں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے تو یہ مختصر آرائش آپ لوگوں کو پیش کر رہا ہوں ہاں جی اور باقی انشاءاللہ شاء اللہ روپیوں پر زکات کی بات ہم کال کے درست میں کریں